خلاصہ دین میں اصل اہمیت کی چیز یہ ہے کہ آدمی شرک سے مکمل طور پر بچے اور صرف خدا واحد کو اپنا مرکز توجہ بنائے اسی سے پوری زندگی سدھرتی ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسی کی سب سے زیادہ تاکید کریں اور اسی کو دعوت و تبلیغ کی بنیاد بنائیں اس کے بعد تفصیلی معاملات میں دین کو جو تقاضے مطلوب ہیں ان میں حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے تاہم ان چیزوں کو دعوتی مہم کے طور پر اختیار نہیں کیا جا سکتا دوسری نوعیت کے کسی مسئلے کو جب آدمی مدار دعوت بناتا ہے تو گویا وہ ایک فروعی مسئلے کو اثاسی مسئلے کے مقام پر رکھتا ہے اس قسم کا کوئی عمل دین کے نظام کو درم برم کر دینے والا ہے آپ ایک خاص فقی مسلک کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو کیجئے مگر اس کی بنیاد پر مسجد اور مدرسہ نہ بنائیے آپ ایک طریقے کے تقدس کے قائل ہیں تو قائل رہیے مگر اس کو دوسروں کی اسلامیت ناپنے کا پیمانہ مت قرار دیجئے کسی مسلم حکمراں نے بنیادی جمہوریت کا نظام قائم کر رکھا ہے اور آپ اس کے مقابلے میں عوامی جمہوریت کو صحیح سمجھتے ہیں تو ناسحان انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچائیے مگر اس مسئلے کو لے کر مسلک کو ساسی اکھاڑا مت بنائیے اگر آپ کو نظر آتا ہے آپ کی ملت کے معاشی اور سماجی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو لوگوں میں یہ جذبہ ابھاری کہ وہ قوت و امانت یعنی خصص قصص کی چھتیس آیت کے ذریعے اپنا مسئلہ آپ حل کرنے کی کوشش کریں مگر اس کو لے کر مفروضہ ظالموں کے خلاف احتجاج اور مطالبات طوفان برپا نہ کیجیے اس قسم کی ہر تحریک دین کے سبیل واحد کو چھوڑ کر سبل متفرقہ پر دوڑنا ہے ایسی کوششیں خواہ وہ کتنی ہی نیتی کے ساتھ کی جائیں عملاً صرف فساد برپا کرتی ہیں وہ نہ صرف آدمی کو حقیقی خدا پرستی سے دور کر دیتی ہیں بلکہ امت کو مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں تقسیم کر دینے کا باعث بنتی ہیں اور امت کا تقسیم ہونا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کی اجتماعی نصرتیں لی جاتی ہیں اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آتی جب تک امت اپنی تفریقات کو ختم کر کے دوبارہ امت واحدہ نہ بن جائے